اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونی کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ قدر فرمانی والے حلم والا ہے